اسی پہ آپ کے چچا نے وہ مشہور قصیدہ لکھا تھا حضور کی شان میں کہ وہ اب یا تھا یوستل گوام بھی کیا گورے چہرے والے تیرے چہرے کو دیکھ کے اللہ کے بادل بھی جوش میں آ جاتے ہیں کہ تیرے چہرے کو دیکھ کے اللہ کے رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہر بارہ برس سے شروع ہو جاتی سماد الام اسمت الامی حضور کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے تو آپ اندازہ آپ اچھا اس کے علاوہ اور بڑی بات دیکھیں کہ ابو جہل جب مقام بدر کے لیے جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے تو بتائیں کیا کہ آگے اللہ کے کعبے میں کھڑا ہو گیا کہتا ہے کہ اللہ کہ میرے اللہ آج ہم دو جماعتیں ہیں ایک طرف محمد الرسول اللہ کی جماعت ہے اور ایک طرف قریش کی جماعت ہے اور یا اللہ ہم دو میں سے جو جھوٹا ہے جو باطل پہ ہے جو قزاب ہے اس کو ہلاک کر یعنی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور اتنے یقین کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جب سے محمد رسول اللہ آئے ہیں پورے قریش کو لڑا دیا ہے باپ بیٹے سے الگ ہے بیوی بی خاون سے الگ ہے یہ تو سب کو لڑا کر لڑانے والے ہم تو بڑے کٹھے تھے ایک عقیدے پہ چل رہے تھے آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے بعد آخر وہ کیوں مجھے ہیں خدا کو وہ مانتے ہیں رزاق وہ مانتے ہیں مالک وہ مانتے ہیں خالق وہ مانتے ہیں اور دکھوں میں وہ پکارتے ہیں مسائب میں وہ پکارتے ہیں حج پڑھنے کے لیے وہ جاتے ہیں بچے کا عقیقہ وہ کرتے ہیں بچوں کا ختمہ وہ کرتے ہیں حجاج کے لیے زمزم کا انتظام وہ کر رہے ہیں اور حجاج کو یعنی کھانا کھلاتے تھے شریر ہاشم ہاشم کی شریر جو آپ کے دادا کی مشہور تھی کہ بڑے بڑے اونٹ زبے ہو کے ان کے اندر اوٹی کو بھگو کے ان کے شوربے میں کھلائی جاتے تھے تو یہ ساری خدمتیں کرنے کے بعد مشرق کیا ہے وجہ وہی ہے شرک بل عبادت جس کے لیے ہم ارد کر رہے ہیں اسی بات کو سمجھیں اچھا اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یعنی مکے کا مشرق ہے کافر ہے دشمن اسلام ہے دشمن توحید ہے لیکن وہ دکھ میں اللہ کو پکارتا ہے وہ مدبر اللہ کو سمجھتا ہے وہ خالق اللہ کو مانتا ہے وہ رازق اللہ کو مانتا ہے اور ایک آج کا ہمارا جاہر مسلمان ہے نظب اللہ سمن وہ اتنا گر گیا ہے وہ کہتا ہے سی تو بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے, مختار بھی ہے، بندے قادر کا در کبھی ہے قادر ابدل کا یعنی یہ صرف تو ابو جہل کو بھی نہیں آتا ہو کہ زیر تو بھی ہے وہ کہتے اب تو تصو بیمارے اسی تیر کے ہاتھ میں ہے جو چاہے کر دے معذون بھی ہے اللہ اذن دے چکے ہیں ان کو جو چاہو کرو مختار بھی ہے اللہ نے ان کو اختیار بھی دے دیا ہے کہ اب جو چاہیں جس کو پکڑیں جس کو چاہیں چھڑوائیں جس کے بیڑے چاہیں ترا لیں جس مردہ کو چاہیں زندہ کر لیں اور جس کو چاہیں مردہ کر لیں مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے یہ سارے نظام عالم کو چلانے والا کون ہے عبد القادر پیرانے پیر کیا ہے وہ سارے نظام عالم کا مدبر بھی وہ آخر میں وہ کہتا ہے یار اور کیا پوچھے ہو اس کا نام بھی تھا نا غلام قادر تو کہتا ہے بند قادر کا تو کہتے بندہ کا در کبھی ہے کا در عبد القادر وہ کہتے بات چھوڑو میرا تو کا بھی ہی ہے یعنی اندازہ فرمانے تو یہی شرک تو ان کو بھی کبھی نہیں ہوا تھا کہ اگر وہ ڈوبتے ہیں خدا کو پکارتے ہیں اور ہمارا بندہ ڈوبتا ہے تو حضرت مہین الدین کشتی کو پکارتا پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں بغلتا بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن یا الدین چشتی اور کتنے مسلمان ہیں مکے میں رہتے ہوئے اجبیر کے اور اس کے پیسے بیچتے ہیں بت اللہ میں رہنے والے مکے مدینے میں رہنے والے سرزمین حرم میں رہنے والے اللہ کے گھر کا تلاب کرنے والے اتنے بد عقیدہ ہے کہ یہاں سے پیسے بیچ جائیں گے جی وہاں اس دفعہ اور شریف ہوگا آج میرے شریف کا پیسہ بیچنا یعنی آپ اندازہ کریں حیران ہوں گے آپ تو اصل مسئلہ بات سمجھے وہ ہے کہ اللہ یہ مانتے رہے یہ توحید ربوبیت ہے اور اصل کیا ہے توحید الوحیت الوحیت کا کیا معنی ہے پہلے سے جو ہم نے پڑھا تھا کہ الہ کا معنی کیا ہے معبود برحق معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو اور وہ مشرق کیوں تھے کہ اللہ کو مان رہے ہیں حج کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ب لب لب کلا شری کلا کلبیک اللہ شری کمل کو امامل کہتے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہاں مگر یہ پیارے ہیں جن کو نے خود اپنا شریک آپ بنایا ہم نے تو نہیں بنایا آپ نے تھوڑا تھوڑا ان کو بھی اختیار دے رکھا ہے وہ کہتے تھے لیا ہے جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ اللہ تک ہمیں پہنچائیں گے یہودی کہتا ہے عزہ ہمیں پہنچائے گا نسرانی کہتا ہے علیہ السلام ہمیں پہنچائیں گے اور جو آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب تو خود عیسا خدا ہے اس لیے اصل شرک کیا ہے شرک فی العبادت اور اصل توحید کیا ہے توحید الحید اسی کے لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجاؤن اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام آئے ہیں اپنی قوم کو کیا کہنے کا قوم بس اللہ کی عبادت و ارا آدن اخام ہن کا بلا بال کم الا قو میں آد کی طرح حدت ہی آئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ او اللہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی ماں بے براب ارا أَخَاهُمْ صَالِحًا کال یا کھل الا مدی خاہم شاع بن کا لال یا کو ملا مال کم الا گئی حضرت ابراہیم دیکھے کیا یا جا اب تین ما یس مؤ ولا سیو ولا ی اور دیکھیں کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کیا کہتی ہیں کہ یا یو الناس اوب دور اب الزی خلک کم وزی اور کہیں فرماتے ہیں ابود اللہ ولا تشری کو بھی اور کہیں فرماتے ہیں فمن کا نا یارجو لکھا رب فلیامن امر سال ولا یش میں وا د سارا قرآن کھول لیں آپ سارے قرآن کا ذخیرہ کھول لیں آپ تمام انبیاء علیہ السلاد السلام کے خطاب دیکھ لیں آپ تمام انبیاء کی دعوت پہ غور کر لیں آپ سیدنا نوح علیہ السلام سے دے کر میرے بدنی محمد مصطفی خاتم الانبیاء کی دعوت پہ غور کر لیں اس کے بعد آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں آپ تابعین کی زندگی دیکھیں تبا تابعین کی زندگی سب کی دعوت ایک تھی کیا کہ عبادت میں شرک نہ کرو اللہ کی عبادت میں بس جب تک اس مسئلے پہ نہیں آؤ سمجھو کہ ہمارا ننا واد کسی کام کی ہیں ہے نروزہ کیونکہ ایمان کے لیے یہ شرط ہے ہمارے سالحہ کب قبول ہوں گے من مل صالحا من ذکر ان او مؤمن یہ شرط ہے. اگر مؤمن نہیں تو پھر ہمارے سالیہ کیا اگر ایمانی نہیں تو پھر تو مب لاکھوں ہسپتال بنا دیں ڈگی کے کام کریں سب کچھ کریں فلانو مل کی ملکی آمد وزن اللہ فرمادی اس عمل کا زبی کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا کیا مت والے دن اچھا آپ کوئی اعتراض کرے دیکھو جی یہ تو اچھی بات نہیں ہے چلو کافر ہے چلو یہودی ہے نسلانی ہے لیکن اس نے جناب زلزلے میں مدد کی ہے اس نے جناب فلاں حادثے میں مدد کی ہے بڑے بڑے کالج بنائے ہیں بڑے بڑی یونیورسٹیاں بنائی ہیں بڑے بڑے اسپتال بڑھائے تو اللہ فرماتا فرماتے اللہ فرماتا ہے جو بندہ دنیا میں اچھے کام کر رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں عزت ملے اللہ کہتے ہیں وہ تو ہم پوری پوری دے دیتے وہ تو کام ہی دنیا کے لیے کر رہا ہے نا اس کا آخرت پر تو ایمان ہے ہی نہیں وہ دنیا میں جو کام کرائے گا دنیا کا ہے بڑا سخی ہے یہ بڑا قریب ہے یہ بڑا معاون ہے یہ بڑا جناب انسانی حقوق کا علم بردار ہے یہ دیکھو جی مظلوموں کا بڑا حامی ہے اور یہ دیکھو جناب اس کو فلا فلاں اللہ فرمائے وہ تو ہم نے دنیا میں دے دیا اور پھر اس کے بدلے میں اس کو سیاہ دیا اولاد دی مال دیا اس کے رزق میں برکتیں دی دیں ہم نے وہ پی نہیں یہ مہمان ہم پیا ہم پورے کا پورا بدلا اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں اور ہم پیا لاہے وہ خصوصی زرے کے برابر بھی ہم گاٹا نہیں کرتے اس کا لیکن آخرت بلا سل النار ہاں ان کے لیے اب آخرت میں آ سوائے جان کے کچھ نہیں کیوں نہیں جب ایمان ہی نہیں ایک آدمی کے بارے میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جو سردار گزرے ہیں وہ تو حضور بڑا غریبوں کا مددگار تھا اس نے یار سینکڑوں غلام آزاد کیے ہیں کیا اس کو قیامت میں فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ اس کا تو قیامت میں ایمان ہی نہیں تھا جب اس نے قیامت کے لیے اللہ سے مانگا ہی نہیں تو اللہ کیوں دے دیکھو نا جی آپ ایک آدمی کے بعد جاتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں مہربانی کر کے مجھے جو ہے نا بس مہربانی کر کے مکہ شریف میں ایک مکان بنا دیں تو آپ نے مکہ کا ہی مانگا ہے مدینے پہ کا تو آپ نے مانگا ہی نہیں تو پھر کوئی اعتراض کریں جی آپ مکے میں تو مکان دیا مدینے میں کیوں نہیں بنا دیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ ہے توحید بالکل اور مانا کیا ہے کہ پلا یو شرک بھی عبادت ربی اللہ کی عبادت میں شرک نہیں اور اسی لیے ہم نے پیچھے درس میں عرض کیا تھا عبادات کو عبادات کو دعا ہے اسی لیے میں نے سارے انبیاء کی دو قرآن کی دعائیں آپ کو سنائیں کہ عبادات قولی میں بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور دوسری عبادات کیا ہیں بدنی عبادات بدنی کا کیا معنی ہے جیسے نماز اس میں آپ کا بدنی سرف ہو رہا ہے نا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے آپ نے وضو کیا مسجد میں آئے نماز پڑھی چلے گئے خرچ نہیں ہوا کو پیسہ نہیں لگا لیکن محنت تو ہے نا اگر آپ دھوپ میں آئے ہیں آپ نے وضو کیا ہے آپ نے ٹائم لگایا تو یہ جو ہے عبادات بدریہ اس میں اس کی جو حکم ہے اللہ کے لیے یاد رکھیں کہ یہ بھی کس کے لیے ہو خالص اللہ جیسے اللہ نے برمایا مریا مکن تیرے امبی کی وسجودی ورک اللہ تبارک کو تعارف ہوا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خطاب آپ کی امت کو کہ وسجد وقترب وق سجدہ اللہ کے لیے عبادت اللہ کے لیے نواز اللہ کے لیے اور نماز میں جو کہ اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے اس لیے قرآن کہتے ہیں وہ انل مساجد اللہ فلاں تد اللہ عہدہ <أَحَدًا> مساجد جمع ہے مسجد کی یاد رکھیں گے مسجد کے بارے میں علما نے لکھا ہے ایک مانا تو مسجد کا یہ ہوتا ہے یہ مسجد ہے جہاں ہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ بھی مسجد ہے اس کو بھی مساجد کہا جاتا ہے اور ایک مسجد کا معنی ہوتا ہے وہ آزاد جو سجدہ کرتے ہیں آزاد سجدہ کا نام بھی مساجد مسجد کیونکہ ان انسان جب سجدہ کرتا ہے یاد رکھیں کہ یسجد اللہ سب آتے آداب و سات آداب سجا کرتا ہے کہ جب آدمی سجدہ کر رہا تو دونوں ہاتھ بھی نیچے رکھے گا گھٹنے بھی نیچے رکھے گا پاؤں بھی نیچے رکھے گا ناک اور پریشانی بھی نیچے رکھے گا اسی لیے پھوکا یا حناف کے نزدیک جیسے ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جب سجدے میں آدت پیچھے پاؤں اٹھا کے کھیلتے رہتے ہیں تو آ کہا یا حناف کے نزدیک اگر وہ پاؤں اٹھا لے زمین سے سجدے کی حالت میں تو باد فرماتے ہیں کرا بات کہتے نواز فاسد ہوگی کہ سجدہ ہوا ہی نہیں یہ بہت سارے لوگ ایک عادت بن گئی ہے سجدہ کریں گے پیچھے ٹانگ ویسے اٹھاتے ہیں اللہ کے بندے جیسے ہاتھوں نے سجا کیا اسی طرح پاؤں کی انگلیاں بھی ہوئی ہو اسی طرح تمہاری پریشانی بھی ہوئی ہو اسی طرح تمہارا ناک بھی ہوئی اچھا اور آج تک سمجھ بھی نہیں آئی کہ ان کو اسی وقت پاؤں ہرانے میں کیا لطفاتا ہے خدا جانا ایک رواج بن گیا ہے ایک مذاق ہے بن گئی ہے بس لوگ ہیں کیونکہ ورنہ اسی بھی ہماری نوازوں میں وہ حلاوت نہیں ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں کبھی یہاں آس باندھ کے کھڑے جائیں گے یہ کون اسی حدیث مبارک ہے کہ اس جگہ کو پکڑ لو ہمیں تو آج تک یہ حدیث مبارک نہیں ملی بھئی ہاتھ سینے پہ باندھنا حدیث میں ہے سین نا کے نیچے باندھنا حدیث میں ہے ناف پہ باندھنا حدیث میں ہے یہ تو شا رہی یہ جگہ جو ہے یہاں رکھے لیکن یہ تو کہیں بھی نہیں آیا ایک حدیث دکھا دیں گے یوں ہاتھ پکڑنے بہتر رواج ہے مرضی ہے اچھا مرضی آئے گی تو گھڑی نکال کے ٹائم دیں گے وہ بجے پہ ڈال مرضی آئے تو ذرا وہ ترا بھی ٹھیک کر دیں گے ذرا پھول تو خراب نہیں کری نہیں ٹوٹ گئی نا اور پھر یہ جو یوں میں نے ڈالا ہے تو صحیح ہے یا یہ آدھا ہے زیادہ دنیا کی یہ نماز ہے اسی کا نام کنوت ہے اسی کا نام خوشو ہے کہ قداف الح الب و بینون اللہ بھی سلاد تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے سجدہ ہے اسی لیے حکم ہے کہ بندہ جب اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی صفت علوق ہے وہ عرشے الاپ ہیں اور بندہ جب اپنے چہرے کو مٹی میں ڈال دیتا ہے وہ انتہائے آجزی ہے اور انتہائے ضرورت ہے تو جب بندہ انتہائے آجری کی آخری حدوں کو چھوتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اسی لیے حکم ہے کہ سجدے میں دعا کیا کرو پکام نہیں اس تجاب یہ قریب ہے کہ اللہ تمہاری سجدے میں کی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ سن لیکن بس یہاں بھی تھوڑا سا فرق ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ کا کہ باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز فرض ہے نماز واجب ہے نماز سنت ہے نفل ہے ہر نماز کے سجدے میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز اگر ہے تو اس میں تو تصویحات میں اضافہ کر کہ جیسے سبحان ربی الاعلا تین دفعہ کے بجے پانچ دفعہ کہہ دو پانچ دفعہ کے بجے سات دفعہ کہہ سات دفعہ کے بجائے گیارہ دفعہ ہے لیکن اگر نفل نماز ہے کیونکہ نفل نماز میں تمہارے لیے غصہ ہے سات ہے جتنا لمبا سجدہ کرو جتنا لمبا کنوت کرو جتنا لمبا رکو کرو وہ فرماتی ہیں کہ نفل نماز ہے تو اس سجدے میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں لیکن اگر فرد نمازیں ہیں تو وہاں تسبیحات کو بڑھا دیا جائے کیونکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے اللہ فرماتی ہیں کہ من منشقل ذکری جس بندے کو میرے ذکر میں مشغول کر دیا ہے کہ وہ میرے ذکر میں اتنا کھو گیا ہے کہ اپنے مانگنے کا بھی اس کو وقت نہیں ملتا تو اللہ نے فرمایا اس کو میں بغیر مانگے مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر تھا تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ مقام سجدہ جو ہے کہ انسان جو سجدے میں ہوتا ہے نا یہ سب سے اہم طریقہ یعنی اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ سب سے عزت والا عضو جو اللہ نے بندے کو دیا ہے وہ کیا ہے چہرہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں پاؤں دی سب کچھ دی ہے لیکن جہاں بھی ذکر ہے اللہ نے چہرے کا کیا ہے کہ فولی شطر اچھا اپنی ذات کا جہاں ذکر ہے نواز برما وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ اللہ اللہ نے فرما میرا بابو کد نات الجی کا بھی سما ہر جگہ وجہ کا ذکر ہے وجہ کا ذکر ہے وجہ کیا, کیا ہے کہ یہ اشرف الآذا ہے سارے بدن میں اللہ نے اس کو اشرف بنایا اس کی وجہ یہ بھی دیکھ لیں اچھا آباد اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے ان نے کہا کہ جتنی چیزیں علم حاصل کرنے والی ہیں اللہ نے ان کو اونچا کیا ہے وہ ساری اللہ نے چہرے کے ساتھ لگا دی ہیں دماغ بھی اونچا ہے وہ بھی اس چہرے کے ساتھ ہے نگاہیں ہیں جس سے آپ دیکھ کے علم حاصل کرتے ہیں کان ہیں جن سے سن کے آپ علم حاصل کرتے ہیں زبان ہے جس سے آپ چکھ کے علم حاصل کرتے ہیں تو اس لیے بعض البا بڑی اچھی بات کی ان نے کہا اللہ نے علماء کو اونچا کیا ہے تو آپ بھی علم کو اونچا رکھیں اور اللہ نے سرمایہ دار اور پیٹ نیچے لگایا ہے تو آپ بھی دولت والوں کو نیچے رکھا ہے ان کو اہمیت نہ دیا کریں اہمیت ہوتی تو آپ یہاں نیچے لگا دیں بول براج کا سارا کارخانہ نیچے لگا دیا لیکن جو چیزیں علم حاصل کرنے والی تھیں ان کو اللہ نے ظاہراً بھی اونچا کر دیا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سجدہ جو ہے یہ عبادت ہے اور اس میں کتنی تاکید ہے کہ وہ ان مساجد اللہ ہی صرف اللہ کے اور کسی کے لیے سجدہ اور کہیں فرماتے ہیں بلواتے ابلا تس جو ان کم <تَعْبُدُون> اللہ نے فرمایا کسی چیز کو کوئی چمکنے والی چیز ہے دن ہے رات ہے سورج ہے سارے کسی کو سجدہ نہ کرے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا اب اللہ کے سوا جب تم کسی خیر کر سجدہ گے, من دون اللہ, کا سجدہ کرو گے اللہ چاہے بدھ کا سجدہ کرو اللہ کا معنی ہے ما سوا اللہ کے اللہ کے سوا اللہ اللہ کے بغیر اللہ سے بھرے اللہ سے نیچے کسی کا بھی سجدہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا شرک عبادت کیونکہ عبادت اللہ کے لیے دی اور سجا عبادت ہے اچھا اسی لیے ایک بات کو یاد رکھیں کہ بعض لوگ شبہات ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے سجدہ ہے عبادت جو ہے وہ تو اللہ کے سوا کسی غیر کو کیا جائے تو شرک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب اس عبادت کے سجدے میں وضو ہوتا ہے رخ ہمارا قبلے کی طرف ہوتا ہے اور پھر زبان پہ سبحانہ ربیل اعلیٰ ہوتا ہے لیکن جب ہم قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ ساری قبریں کعبے کی طرف نہیں ہوئی ہوں کوئی در ایک، ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے تو وہاں ہمارا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہوتا اور زبان پہ صبح نبیل اعلیٰ بھی نہیں ہوتا اور کبھی کبھی تو بغیر وضو کے آدمی گزر رہا ہے تب بھی سجا کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سجا عبادت تھوڑا ہے سجدہ عبادت تو وہ ہے اور سجدے کو سجدہ دب ہم کہیں گے کہ جب وضو بھی ہو اور سجدہ نماز کی حالت میں ہو زبان پہ سبحانہ ربی بھی اللہ ہو تو وہ سجدہ عبادت یہ تو سیدھا عبادت زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ تعظیم میں عظمت کے لیے کوئی کسی کے آگے جھک گیا تو یہ ایک مغال ہے اصل ورنہ آپ پوری لغت کی کتابیں الحمدللہ عرب میں رہتے ہیں آپ پوری لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ سجدے کا معنی ہی یہ ہے کہ وضع بزہ جب ہات ال اپنی پہچانی کو زمین پہ ڈالنا ہے اسی کا نام سجدہ اچھا ایک بات یہ ہے کہ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب حد ہد نے دیکھا تھا ملک بلکیس کے بارے میں واپس جب آئے تو حضرت سلیمان کو بتایا کا یسون سمندون کہ میں نے دیکھا ہے کہ ملکہ اور اس کی قوم جو ہے وہ اللہ کے سوا سورج کو اچھا جب وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے تو کعبے کی طرف رخ ہوتا تھا جب وہ سورج کو سیدھا کرتے تھے زبان پہ سبان رب لالا بھی تھا اور جب وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے تو باقاعدہ وضو بھی کر لیتے تھے تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پھر گناہ کیا ہے کیونکہ پھر وہ تو ایک تعلیمی بات ہے اگر سورج جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے ساری دنیا کو گرمی پہنچا رہا ہے ساری دنیا اس کی تمازت سے ساری مشینیں گرمی سے چل رہی ہے پورا نظام عالم چلنے کا اللہ نے ذریعہ نہارا پیا اجالن نہارا معاشا تو اس کے بعد وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو وہاں کون سی وزو ہے رخ ہے قبلہ ہے یا آج بھی جو پارسی ہے آگ کو سجدہ کرتے ہیں آج بھی جو ہندو ہے اپنے دیوی دیوتا کو سجا کرتا ہے سارے کعبے کی طرف ہوتے ہیں اور وضو کر کے کرتا ہے سبحانا ربرالا بھی پڑتا ہے کیونکہ یہ تینوں چیز نہیں ہے تو جو چاہے کرتا رہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وضع جب ہد البد کسی بھی حال میں ہو وہ سجدہ ہے اور اللہ کے سواؤ سجدہ کسی کو جائے اب اگر کوئی آدمی کہے کہ بھی تعظیمی سجا ہے یاد رکھو تعظیمی اور عبادت والے کو سمجھو اگر دل میں یہ عقیدہ ہے کہ جس کو میں سجا کر رہا ہوں وہ واحد ہے وہ عہد ہے وہ علام القیوب ہے ما یرید ہے وہ, وہ تصرف ہے ساری کائنات میں اسی کا تصرف ہے اس عقیدے کو اور حاضر نہ در ہے دیکھ رہا ہے جان رہا ہے اس عقیدے کو سامنے رکھ کے جواب کریں گے تو یہ ہوگا عقیدہ ہے، ایسی جدہ ہے عبادت یہ ہوگا عبادت کا سجدہ اچھا یہ عقیدت نہیں کہتے وہ حاضر نادر بھی نہیں ہے وہ نف نقصان کا مالک بھی نہیں ہے وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے وہ مختار بھی نہیں ہے لیکن صرف اس کی عظمت کے پیشے نظر جھک رہا ہے وہ عقیدے نہیں رکھتا تو یہ ہوگا سید تعدمی لیکن شریعت محمد مصطفیٰ دونوں سیدھے اللہ کے سوا حرام یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے, ہے، حاضر نادر ہے متصرف ہے خالق ہے مالک ہے ہمارے نف نقصان تو یہ تو ہوگا تو عبادت کا سجدہ اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ کہہ رہے نہیں نہیں نہ نا حاضر نادر ہے نہ نا نفع نقصان کا مالک ہے نہ نا نافع ہے نہ نا دار ہے نہ متصرف فر عمور ہے لیکن میں تعظیم کر رہا ہوں تو یہ سجدہ تو تعظیمی کہلائے گا لیکن شریعت اسلام میں شریعت محمد مصطفیٰ میں یہ بھی حرام صحیح حدیث ہے کہ ایک صاحبی ہے ان کا نام ہے کیسے بھی نثار کئی سمت آئے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ارادہ کیا کہ میں حضور کے آگے جھک جاؤں اور سجا کر کیا کر رہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا رہتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نے دیکھے ہیں اور وہاں تو باقاعدہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو پھر ہمارے بادشاہ نہیں آپ تو ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں دنیا کے بھی بادشاہ ہیں اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں امام و ہیں آپ کو سجا کیوں نہ کریں تو حضور پاک نے ایک عجیب بات آپ نے فرمایا اچھا لو مر ارتا بے قبری اچھا اگر میری موت کے بات یہ دیکھیں نا کیسے مسئلہ سمجھایا حضور نے اشارہ کر دیا کہ مجھے تو موت آ جائے گی تو جس میں موت آئے وہ خدا کیسے ہو سکتا وہ سجدے کے قابل کیسے ہو سکتا اور پھر فرمایا کہ لو مر اردری انت سجود رہو اگر تم میری قبر پہ گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے کا لاد آپ نے فرمایا آپ اس نے کہا حضور میں قبر کو تو سیدھا نہیں کروں گا تو آپ نے کہا زندہ کو بھی سیدھا نہ کرو آپ ایمان سے کہیں وہ عبادت کا سیدھا کراتے ہیں تازیم کا سجدہ کرا سجا یہ تھا کہ حضور جیسے لوگ بادشاہوں کی عظمت کرتے ہیں ان کے آگے جھک جاتے ہیں اور فرشی سلام کرتے ہیں اور جھک جھک کے جناب کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم آپ کے سامنے جھک جائیں گے نے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی ریت اور دوسری عدیظ میں کہ لو امار لوکن تو آمر لیا دن لیا دن اگر میں کسی کو حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کا سجدہ کرے کہ خامن کے اتنے حقوق ہیں اس پر یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ایمان کی کثرت تھی آج تو خطرہ ہے کہ خامن نہ سجدہ کرے آج تو معاملہ جو ہے نا جی برعکس ہو گیا ہے کیونکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے بہت پہلے کہا تھا اپنے ایک مریض سے کہنے لگے کہ بھائی اگر زندگی گزارنی ہے تو استاد ہو تو پھر تم شاگرد بن کے رہنا اور اگر پیر ہو تو مرید بن کے رہنا اور گھر میں خامند ہو تم بیوی بن کے رہنا اسی کو خامند سمجھنا پھر تو گھر چلتا رہے گا اگر تم نے ایک دن خامند بن کے دکھایا تو ان شاء اللہ کورٹ میں ہوگی تیسرے دن ان کو بھی اب حقوق انسانیت کے مل گئے تو اس لیے بہرحال حضور نے فرمایا کہ اتنا بڑا حق ہے خامند کا عورت پر کہ اگر کسی کی تعظیم کا سفتہ آپ حضور کہتے کہ خامند کو عبادت کا سیدا کرے مانا یہ ہے کہ تعظیم کا سجدہ بھی نہ جائے اور اسی طرح دیکھیں ان کا ایک استدلال ہے کہ آدم علیہ اسلام کو اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ کے بندے پہلے تو وہ آسمانوں کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو جہاں حکم دیا تعبیر ہوئی جہاں حکم دیا ڈا کرو وہاں تعبیر ہے کہ جیسے اللہ نے کہا مسجد اکشاں نواز پڑھو حاضر لیکن آج اگر کوئی مسجد اکشاں نماز پڑھے دنیا کا کوئی مولوی بتا دے کہ اس کی نماز ہو جائے گی کیوں? حالانکہ وہ کہہ رہی جی بالکل کعبہ شریف ہے سارے انبیاء پڑھتے رہے حضرت میں اگر پڑھ رہا ہوں تو کیا ہے فرمایا کہ نہیں کہ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اب اگر نواز ہوگی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو اللہ نے حکم دیا تھا اس لآدم آدم اور ہمیں حکم دیا کہ اللہ تص جدول اللہ خل نہ اسی طرح اگر کوئی استدلال کرے گا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اور باپ نے سیدھا کیا تھا تو یاد رکھو کہ وہ شریعت یوسف علیہ السلام ہے وہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے حجت ہو یا ہمارے لیے وہ قابل استدلال ہو اور اسی کے بعد آپ دیکھیں گے میرے آقا نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی اللہم تجعل قبری وسن میرا اللہ میری قبر کو بت کی جگہ نہ بنا دینا کے لوگ سجے کرتے رہے میرا اللہ میری قبر کو کبھی ایسی جگہ نہ بنا دینا کہ لوگ بت سمجھ کے سجے کریں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ اللہ دن سارا اتنا خضور کو بورا حضور نے فل میں اللہ یہ و تو نسارہ بلانت کرے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجاگاہ بنا دیا انبیاء کے لیے اگر سجدہ جائز نہیں ہے تو کسی غیر کے لیے کیسے سجا جائز اور حضود اللہ, اللہ اللہ پاک لعنت کرے ان اور پہ جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں متحدین علیہ المسا جیتا جا کہ وہاں جا کے سجرے کرتی ہیں اور دیے جلاتی ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ بوڑھیاں جائیں گی شام کو جیتیا ضرور جلا کے آ جائیں گی قبر کریں قبر شریف پہ دیا جلانے کے لیے چاہیے اچھا اپنے بچوں کو کھانا لے لیکن دیا پیر کی قبر پہ گھی سے جلائیں گے اور سمجھ بھی ہے کہ یہ جو میں دیا جلا رہی ہوں نا حضرت کی مزار کو جو روشن کر رہی ہوں نا بس میرا گھر سمجھو منور ہو گیا اسی لیے یاد رکھیں اور سمجھیں کہ تمام فکحا اس عمل پہ متفق ہیں کہ سجدہ چونکہ عبادت ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے یہ تمام فکحا کا اتفاق ہے اور حضرت پیران پیر عبد القادر جی اللہ علیہ جس کے نام پہ لوگ گیارہویں دیتے ہیں اور اللہ معاف کرے انہیں مشکلات میں پکارتے ہیں اور یا شیخ عبد القادر جی اللہ کے وزیفے پڑھتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میں مشکل پیش آ جائے دو رکعت پڑھ کے کہتے ہیں بغداد کی طرف رخ کر کے بس گیارہ قدم آگے چلے جاؤ اور پھر الٹے پاؤں چلے جاؤ اور اس کے بعد جب تم گیارہ قدم, گیارہ قدم الٹے آ جاؤ پھر رخ پھیر کے چلے جاؤ پھر پیچھے نہ دیکھنا بس سمجھ لو گے تمہارا کام ہوگیا اب تم چھٹی میں چلے گا پیر صاحب خود تمہارے کام کے لیے بھاگیں یہ کتابوں میں لکھا ہے ایک تو نا جو بھی بندہ گیا جائل نے کہا تھا اب جناب دیکھیں کہ حضرت پیر پیر خود کیا فرماتے فرماتے ایماندار قبرن اور ایک جگہ ان کی بارت ہے ایزا درتا قبرن کہ جب تم کسی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ کسی اللہ ولی کی اللہ کے ولی اولیاء کی قبر یا مزار کی زیارت کے دیے جاؤ فرماتے ہیں فلا یا دہ ولا یو ہو اپنے ہاتھ کو مزار پہ نہ رکھنا قبر پہ نہ رکھنا اور ولا یو ہو نہ اس کو بوسا دینا من عادت یہ کام کرنا یہودیوں کی صفت ہے ان کی معروف کتاب ہے اس کے جلد اول میں مطبوع مصر میں حضرت بیران پیر کا فتوا ہے کہ زارا قبرن جب جاؤ قبر کی لا ید ہو ہاتھ بھی نہ رکھنا بنا یو اس کو بوسہ بھی نہ دینا اور اس کے بعد آگے کتنا بڑا سخت لفظ فرمایا فرمایا من میں آدت کیوں حضور نے کیا فرمایا تھا کہ لال سارا اتنا حضور کبا امبیا ہسا مساجدا کہ اللہ یہود سارا پھر لانت کرے کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں جتنا عباداتیں بدنی ہیں مثلاً سجدہ ہے رقو ہے یا اسی طرح جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ عبادت مشترک ہے بہن البدن کہ اس میں آدمی کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری عبادات جو ہے خالص اللہ کے لیے ہے اور کسی خیر اللہ کے لیے باقی یہ دھوکا دینا کہ سجدہ اللہ کے سوا بتوں کو نہ کرو یہ غلط ہے اصل جہاں, جہاں ہے وہ یہ کہ من دون اللہ اللہ کے سوا اب اللہ کے سوا اگر کوئی نبی کو سجدہ کرے بلی کو سجدہ کرے پیغمبر کو سجدہ کرے جبریل کو سجدہ کرے یا بت کو سجدہ کرے وہی شرک ہوگا اور اسی کا نام ہے شرک فی عبادت فل کہ بدنی عبادت میں شرک کرنا اچھا اب آگے جمع کی تیسری قسم ہوتی ہے عبادت مالک مالی عبادت کا کیا بنا ہے مسلم ذکات دیتے ہو یہ مالی عبادت ہے صدقات دیتے ہو یہ مالی عبادت ہے صدقت فطر دیتے ہو یہ مالی عبادت ہے آپ جناب عید پہ قربانی کرتے ہیں یہ مالی عبادت ہے آپ جناب اسی طرح ایک منت مان لیتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرا کام ہو گیا تو ان شاء اللہ میں ایک ہزار خیرات کروں گا یہ مالی عبادت ہے آپ منت مان لیتے ہیں یا اللہ میرا کام ہو گیا میں تیری مسجد پہ رنگ کرا دوں گا یہ سب مالی عبادت ہے تو یاد رکھو کہ مالی عبادات بھی خالص اللہ کے لیے ہوں اگر اس میں بھی کسی غیر کو شریک کرے گا تو مشرق ہو جائے اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کافروں کا مشرکوں کا سب سے بڑا شرک کیا تھا کہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا کہ جب وہ کوئی چیز کوئی اپنے جانور کوئی اپنے مال کوئی اپنی چیز نظر کرتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا جی یہ اس میں یہ ہماری بکرے ہیں نا جی ایک گائے میں ہیں سات بکریاں تو یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ چار تو اللہ کے لیے ہیں اور یہ تین جو ہے نا یہ ہمارے حبل کے لیے ہیں يعني الله له باقيا القران وجعلوا لله مما راء من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فما يصل الى الله وما كان لله فهو يوصل الى شركائهم جب عقل دیکھیں <يَحْكُمُون> آپ کہتے تھے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کھیتی میں ہم نے رکھا جی اتنے من جو ہے نا جناب یہ ہم اللہ کے لیے نظر کریں گے کہتے دیکھو یہ دس من میں ایک من اللہ کے لیے ایک من ہمارے آلیہ کے لیے ایک بکری اللہ کے لیے ایک بکری جو ہے حبل کے لیے جیسے آج کوئی کہے کہ جی بالکل یہ خالص میری جو سے مال نکلے گا کھیتی نکلے گی گندم آئے گی کپاس آئے گی اس میں سے بیسواں حصہ جو ہے وہ تو اللہ کے لیے لیکن ایک حصہ ہمارے مرشد کے لیے مزار کے لیے بھی ہے تو اسی کا نام یہ ہے کہ شرک عبادت مالی میں کسی کو شریک کرنا اسی لیے اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ جیسے مردہ مردہ جان ودم جو خون نکلتا ہے وہ اللہ غیر اللہ اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی خیر کے نام پہ لگائی جائیں اب کیا بنائے ایک آدمی مان لیتا ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارا مقصد جو ہے وہ تو بزرگوں کو ثواب پہنچا وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ہم پر زیادتی ہے ہم نے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ہم نے منت مانی ہے کہ پیرانے پیر کے نام پہ بکری ذبے کریں گے ماں نہ یہی ہو تو کہتے ہیں یہ تو جی ایسے محاوراتی بات ہے نا وقت جب ہم ذبے کرتے ہیں تو واقعات پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر ہم نے تو کہا اللہ کے نام پہ ذبے کی ہے وہ تو ہم مرشد کو صرف ثواب دینا چاہتے تھے تو اب بات یہ ہے کہ اگر صرف ثواب دینا ہے تو وہ اکیلے صرف حضرت عبد القادر جی کے لیے کیوں کسی صحابہ کے لیے تو کبھی تم نے بکری ذبے نہیں کی ایمان سے کہیں آپ اپنے ملک میں جہاں جہاں رہتے ہیں ایک بندہ آپ کو ملا ہے جیسے کہاؤ کہ جی میں نے منت مانی ہے کہ ایک گائے سیدنا ابو بکر کے نام پہ ذبح کر کے خیرات کر رہا ہوں یا سیدنا عمر یا سیدنا عثمان یا سیدنا علی یا خالد الولید ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ہیں اشراب بشرہ ہیں اصحاب بدر ہیں اصحاب احد ہیں اصحاب ہدے ہیں وہ ان کا شان پیانے پیر سے بین الدین اجبیری سریم الدین چشتی سے بھی کم تھا تو ان کو آپ نظر ثواب پہنچانے کے لیے ان کے نام بھی جانور کیوں نہیں تھا قبم کرتے تو معلوم ہوا کہ کوئی عقیدے میں گڑبڑ تو ہے صرف ثواب دینا ہوتا تو ثواب تو پھر ہم ان کو بھی دے دیتے تھے اچھا اب ثواب دینے کا کیا مانا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو جی میرا باپ ہے یا دادا ہے ان سے بھی کوئی گناہ ہوئے ہوں گے انسان تھے ہر انسان گناہ ہے میں خیرات کروں اللہ سے دعا مانگوں گی یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما دے تاکہ ان کے کوئی گناہ ہیں تو ان کے گناہوں کو اللہ مٹا دے ان کے درجات کو بلند کر دے تو کیا جب ہم پیروں کے لیے کرتے ہیں تو بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے پیر بڑے گناہ تھے لہذا ہم رات دن نظر چڑھائیں تاکہ ہمارے پیروں کے گنا دھل جائیں نیت کیا ہوتی ہے اچھا اس کے بعد یہ یاد رکھو کہ جب ہم خیرات کرتے ہیں مثلا آپ نے مکے میں خیرات کی والدین یا دادا پر دادا فوت ہوئے انڈیا میں پاکستان میں آپ نے نیت کی کہ اللہ ان کا ثواب ہمارے والدین کو ہمارے اجداد کو ہمارے دادوں کو پہنچا دے تو اب یہ ثواب جو ہے اللہ پہنچاتا ہے یا کوئی سپیشل بینک میں برانچ ہے یا کوئی ڈکانہ ہے جس کے ذریعے آپ ثواب پارسل کر کے بیچتے ہیں اگر ثواب آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ پہنچاتے ہیں تو پھر اس بکری کو مزار پہ لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے آپ گھر میں دبے کر دیں دعا کر دیں اللہ ثواب دے دیں گے بھائی ثواب اگر اللہ نے دینا ہے تو پھر آپ خیرات کر دیجیے دی اور دل میں دعا مانگنے کی یا اللہ تمام اولیاء اللہ کو ثواب بتا فرما فلا بزرگوں کو ثواب اتا فرما کوئی منع نہیں لیکن اس جانور کو مخصوص رکھنا ہے نہیں یہ جی اس کو ہاتھ نہ لگانا یہ میرے پیر کا جانور ہے اس کو کبھی نہ چھیڑنا اس کے اچارے کا بھی خصوصی خیال رکھنا یہ حضرت مرشد کا ہے یہ مزار پہ جا کے دبے کروں گا یہ جب غیر اللہ کی نسبت آ گئی تو یہی وہ شرک ہے جو مالی عبادت کی میں کیا جاتا اچھا اس کو شرک کیسے ہو گیا کہ حج کی بکری آپ کہاں ذبح کرتے ہیں مینا میں اگر اپنے ملک میں حج کی ایک بکری کے بجائے بیس بکرے ریوے کر دو تو حج یہ ایک بکری کی ادائیگی ہو جائے گی نہیں کیونکہ حدیم بالغ بالغل کا یبلغ یبلوگل محلہ کہ جب تک وہ قربانی کا جانور اپنے مقام پہ نہ پہنچے وہاں بھی بے نہ ہو حرم میں حدود حرم میں پھکرائے حرم کے لیے تو ادا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے شیطان نے بھی وہی دماغ میں ڈال دیا کہ جیسے اللہ کے نام کی بکری کعبے میں لے جاتے ہو پیر کے نام کی بکری مزار پہ لے جاؤ اسی لیے تو شرکا ہے تو اس کو کہتے ہیں مالی عبادات میں شرکا ہونا اسی لیے جیسے آپ نے منت مانی ہے مسلم اللہ کے لیے کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے میں خالص تیرے نام پہ ایک ہزار ریال خیرات کر دوں گا ٹھیک جائز ہے کوئی بنا نہیں اچھا آپ نے ایک ہزار یال خیرات کر دیا ہے اب کہتے ہیں آپ کیا اللہ اس کا جو ثواب ہے نا مہربانی کر کے میرے والد کو دیتے میرے دادے کو دیتے میرے فلا چاچا کو دیتے میرے استاد کو دیتے یا اللہ مجھ پر جن لوگوں کے احسان ہیں وہ فوت ہو گئے ان سب کو ثواب فروا دے جنہوں نے کبھی میرے ساتھ بھلائی کی تھی اللہ ان کو بالکل بنا نہیں آپ لاکھ دفعہ ثواب دے جائیں اس کی مثال تو یوں ہوتی ہے کہ جیسے میں آپ کے مکان پہ آ کے مزدوری کروں اور پچاس ریال روز میری دہاڑی ہو تو دس دن کے بعد میرا پانچ سو ریال بنتا ہے تو اب یہ پانچ سو ریال گویا میری مزدوری کا ہے میں کہتا ہوں کہ یار فلاں آدمی جب آئے تو وہ پانچ سو ریال اس کو دے دینا ٹھیک ہے تو علم نے کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ہم نے خالص اللہ کے لیے ایک عمل کیا خالص اللہ کے لیے ہم نے خیرات کی خالص اللہ کے لیے ہم نے نظر مانی تو اب جو اس کا ثواب ہے تو گویا وہ ہمارا ہے ہم نے اللہ سے کہا کہ میرے بجائے فلاں ہوتا فرما دے ہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کو ثواب دے دو اللہ فرما دے میرے ثواب کی کیا کمی ہے میرے خزانے میں کیا کمی ہے میں اس کو بھی دے دیتا ہوں تمہیں بھی دے دیتا ہوں. جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کا حج بدل کرتے ہیں تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے ایک بندہ وہ ہے جو حج بدل کر رہا ہے ایک بندہ وہ ہے جو پیسے دے کے اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کرا رہا ہے ایک وہ بندہ ہے جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ان تینوں کا پورا پورا حج لکھ دو کسی میں کمی نہ کرو اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو آدمی اپنے والد یا والدہ کے لیے حج کرے تو اللہ فرما دے اس کے والد اور والدہ کو بھی حج کا ثواب دے دو اور اس کرنے والے کو دس حج دیکھ دو تو اللہ نے ثواب سے منع نہیں کیا اللہ نے نظر سے منع نہیں کیا اللہ نے منت سے منع نہیں کیا لیکن وہ خالصتا اللہ کے لیے ہو اس میں کسی غیر کا شو بنا ذرا سا شاہ بنا ہے ذرا سا بھی شہب آ شرک ہو گیا اچھا باد الروا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اہل کا معنی تو ہوتا ہے کہ زبا کہ ذبے کیا جائے اور ہم جب ذبے کرتے ہیں تو ہم تو غیر اللہ کے نام پہ ذبے نہیں کرتے ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے تو یہ بھی ایک دھوکھا ہے یاد کریں اس لیے یہ لفظ اللہ نے کتنا ہمیں اسی لیے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں چاند دیکھتے ہیں نفشور کرتے ہیں چاند چاند چاند آگیا گیا ہلال ہلال ہلال ہلال آ گیا تو اللہ نے میں جب کسی غیر کے نام رکھ کے شہرت دے دی جائے وہ بھی حرام صرف یہ نہیں کہ ذیب اس کے نام پہ کیا جائے جب آپ نے اس کو کسی اللہ کے سوا کسی غیر کے نام کے ساتھ لگا دیا ہے کہ بھئی یہ پیر کے نام پر ہے یہ فلاں وزیر کے نام پر ہے یہ فلاں کے نام پر ہے بس اب غیر اللہ کا نام آ گیا تو شرک ابلاخ پر اس کے بعد بسم اللہ پر پڑھتے رہے کیونکہ وبا ہی غیر اللہ میں بہت تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ قولی عبادت ہو تو اللہ کے لیے اور فیلی عبادت ہو تو اللہ کے لیے مالی عبادت ہو تو اللہ کے لیے اس میں اگر آپ ذرے کے برابر بھی کسی غیر کا نام لیں گے تو شرک آ جائے گا اور جب شرک فل عبادت آئے گا تو معلوم یہ ہے کہ آپ توحید الہیت کے منکر ہو گئے اور آپ صفے مشرقین میں چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو شرک سے بچائیں اور صحیح معنوں میں ہمیں توحید کا عقیدہ سمجھنے کی دیں الحمدللہ وکفا تو والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد محم مدنصطف والا عالم برادران اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو دروس توحید کے ضمن میں آج انشاءاللہ اللہ مسئلہ اللہ پر کچھ معروضات میں از کروں گا جیسا کہ الحمدللہ ہم نے آپ نے دروس سابقہ میں پڑھا ہے سنا ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے مسئلہ علاح ہے مسئلہ علویت ہے اس کے بعد مسئلہ نبوت و رسالت ہے اور اس کے بعد مسئلہ معاد یہ تین بنیادی متا مطلب. تو اسی ضمن میں آپ کے اس مسجد مبارک میں جو ہمارے ڈاکٹر حضرات کی بہنت سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں ہم نے یہ بات پڑھی تھی ضرور سے سابقہ میں کہ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود برحق نہیں معبود برحق کا معنی اس لیے کیا جاتا ہے مطلب الہ کا معنی تو معبود ہے الح معنی معبود ہے لیکن برحق کا اضافہ ہم کیوں کر رہے ہیں یا علماء سلف نے کیوں کیا ہے کہ جھوٹے معبود تو لوگوں نے بنائے ہوئے تھے یعنی کئی جھوٹے معبود جو ہیں وہ تو لوگوں نے بنائے ہی حضرت علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنائے ہوئے تھے ودن و ان و یوسا و یوکا و نسرا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حب اللہ منات نا اصاف Oh, لوگوں نے تو ہزاروں معبود بادلہ بنائے ہوئے تھے تو اس لیے کہتے ہیں معبود برحق جھوٹے معبود لوگ نے بنا لی جیسے ہندو نے بھی دیوی دیوتا بنا لی تو انہا ایک گرام سلفی ازام یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور اسی بھی یہ ہم جو ہمارے معبود برحق کی اہم ترین عبادت ہے وہ کیا ہے نماز کیونکہ نماز جو ہے ساری عبادات ہیں لیکن اہم عبادت جو ہے وہ نماز بلکہ شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے اپنی بعض مخطوطات میں وہ فرماتے ہیں کہ عبادت یا تسبیح یا تحمید تو دنیا کی ہر چیز کرتی ہے اللہ کے قرآن میں ہے نص نسقتی میں ہے کہ وہ امن شہین اللہ یوسف نہ تصبی ہم اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی چیز مگر وہ میری تصویر کہہ رہی ہے میری تحمید کہہ رہی ہے الگ بات ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے اسی لیے آپ سورت اور میں دیکھیں اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں اشم سو کمرو بی حسبان نجم و نجم کہتے ہیں وہ سبزیاں وہ کھیتیاں جو اپنے ساک پہ ہے جن کا تنا نہیں ہوتا زمین پہ بچھی ہوتی ہے یا ایسے پتلی سی اور شجر کہتے ہیں وہ جن کا تنا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا درخت جن کا تنا ہے اور جب کھیت اگتے ہیں تو ان کا کوئی تنا نہیں ہوتا سبزیاں ہیں کوئی تنا نہیں ہوتا زمینوں پہ پڑی ہیں انگور پڑے ہیں کدو ہے اور دنیا کی لاکھوں چیزیں میرے سیکھتا کر رہی ہیں نج مشرو یسان اچھا اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ تانا سورج جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور ہتھیو اللہ پھر اس کو اللہ اجازت دیتے ہیں کہ جہاں سے تم درو ہوتے ہو ہمیشہ جاؤ ادھر سے اشق سے درو ہو جاؤ اور جب کیا قیامِ کی آمد کا وقت قریب آئے گا اس وقت اللہ حکم دیں گے کہ بس اب مشرق سے نہیں اب مغرب سے طلوع ہوگا اور جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو مانا کیا ہے وہ بول کر تبا تو اب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے یعنی اب اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان لانا چاہے تو فائدہ نہیں ہوگا کہ دروازے بند ہو اسی سے آپ اندازہ کریں گے مومن کی شان کیا ہے اللہ نے فرمایا نا کہ میرے جو میرے ایمان والے بندے وہ بل یستغفرون اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن جو ہیں وہ وقت ہے میں مجھ سے معافی مانگتے ہیں معافی اور بخشی سے مانگتے ہیں اور سہر کہتے ہیں آخر اللیل کبیلا دلو الفجر وہ سہار ہے تو اب اسی سے اندازہ لگا لگانے کہ مومن کی کتنی بڑی شاعر پتا دیکھے نا جی یہ آدمی اب سویا ہوا ہے سورج نکلا ہمیں کیا بتا آج درد سے نکلے گا آج جی درد نکلے گا جب اٹھے تو ادھر سے نکلا ہے تو ختم ہوگی دروازے توبہ کے بند ہو گئے لیکن جو مومن تحجت میں اٹھا ہوا ہے استغفار کر رہا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے پھر اس کے بعد دو رکعات پڑھ رہا ہے پھر اس کے بعد فجر کی فرض نماز ادا کر رہا ہے اس کے بعد وہ دیکھ رہے اللہ میں بیٹھا ہوا ہے شراک تک اس کا تو سارا کام ہو گیا اگر سورج مغرب سے بھی نکلا ہے تو نکلا ہے کیونکہ اس نے تو دروازے بند ہونے سے پہلے معافی مانگ لی ہے اور اس نے تو آہا توبہ کر دی ہے کہ وہ ایمان والا ہے تو اس لیے آتا ہے حضور نے فرمایا کہ یس جو دو سورج بھی جا کے سجدہ کرے گا اور روزانہ ہر رات سجدہ کرتا ہے ایک بات یہاں یاد آ گئی چونکہ آپ حضرت الحمدللہ کافی توجہ سے اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ بعد جو فرق ہیں نا دشمنان نے اسلام وہ انہی چیزوں کو شب ہاتھ اب کا دریا بنا کے ہمارے جو ہماری نرسری ہے نا جو ہماری نئی نسل ہے نئی بودھ ہے ان کو دین سے ہٹاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جناب سورج سجا کرتا ہے کیسے سجا کرتا ہے سورج تو اتنا بڑا کورا ہے کہ آپ کی ساری زمین جو ہے یہ تو اس کا چوبیسواں حصہ بھی نہیں بنتی تو وہ کہاں سے جا کرتا ہے اسی طرح جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھا کرو جب سورج نکل رہا ہو کیونکہ تت لاؤ بہنا کر دئی یہ کہ یہ سورج جو ہے شیتان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے جانور کے دو سینگ ہوتے ہیں تو دو سیگوں کے درمیان سے نکلتا ہے تو تم اگر نماز پڑھو گے تو کوئی شیطان خوش ہوگا کہ میری عبادت ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کو بھی ایک مسئلہ بنایا انہوں نے کہا کہ جناب دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں اور ان کا کیسے کیسے حدیثوں پر ایوان ہے کہ شیطان جو دو سینگ ہیں اس کے درمیان سے سورج نکل رہا ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ قاعدہ ہے کہ انسان کا اگر ہم طول و عرض پیمائش کریں یعنی ہر بندے کا ہر آدمی کی ایک طول ہے ایک عرض ہے اس کی پیمائش کریں تو پیشانی جو ہے اس کا سولہواں حصہ بنے گی یعنی آدمی کو طول لے لیں اور زر لیں اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جب تقسیم کریں گے تو سولہواں حصہ پریشانی بنتی ہے تو اس نے کہا کہ جناب یہ سورج جو ہے یہ تو زمین سے بھی بڑا ہے زمین سے بھی بڑا ہے اور شیطان کے دو سنگوں کے درمیان مانا پہچانی ہوئی ہے اس کی تو اگر اس کی پہچانوی سونا حصہ ہے وہ اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اس کی پہچانوی سورج دو بھر پھر اس کے پاؤں میں پڑے گا سجدہ کیسے کرتا ہے اس کے سر سے کیسے نکلتا ہے تو انہوں نے قوم کو حساب میں الجھا کے اللہ کے نبی کی حدیث سے منڈ کر بنا دیا انہوں نے کہا حدیث ہو ہی نہیں سکتی اور نہ حدیث ہے نہ کسی کو یاد ہے ایسے ڈھائی سو سال کے بعد لوگوں نے مجموعے مرتب کر دی اور کہا کہ یہ حدیث رسول ہے یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ڈھائی سو سال تک ان کو حضور کے لفظ یاد رہے نکاح ہم صبح کی بات شام کو بھول جاتے ہیں ان کو ڈھائی سو سال تک کی بات یاد ہے تو یہ شبہات شاد کہ ایک تو سورج سے کرتا نکا یہ تھا نہ کہا یہ حدیث بھی رہو سب غلط اور سورج کی دو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں سے کیسے نکلتا ہے یہ حدیث بھی غلط اور جب دو چار تین حدیثوں پر انہوں نے اپنے عقل سے ضرب تقسیم کر کے یہ ثابت کیا تو خلاصہ یہ نکالا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے حدیث کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا تو قرآن تو ٹھیک ہے محفوظ رہ سکتا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے حدیث کیسے محفوظ رہ سکتی ہے جو ڈھائی سو سال جین ہوئی ورن ہوئی ورتب ہوئی مدبن ہوئی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ مولویوں نے یہ حدیثیں خود بنائی ہیں جیسے جیسے کسی کو ضرورت تھی انہوں نے اپنے مطلب کی بنا لی نوبندیوں نے اپنے مطلب کی بنا لیدیسوں نے اپنے مطلب کی بنا لی بریلویوں نے اپنے مطلب کی بنا لی, مطلب لی شیا نے اپنے مطلب کی بنا لی یہ حدیث نہیں ہے کوئی ثبوت سبوت نہیں ہے ن از ملا سما ن از اور اپنا نام کیا رکھ لے آہل قرآن دیکھو نام کیسا خوبصورت ہے کلم تو حقم ارید ابحل فاطل کے کلمہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن مقصد اس کا بات ہے اور خدا کی قدرت ہے یہ نام ہوتے ہی ایسے ہیں جیسے فرقہ قدریہ جو ہے جن کا تقدیر میں ایمان نہیں وہ اپنے آپ کو قدریہ کہتے ہیں. اسی طرح کرامیہ ایک فرقہ ہے جبریہ ایک فرقہ ہے مشبہہ ایک فرقہ ہے موتی راؤ یعنی لا تو اتنے ان کے پھر آگے اقسام ہیں موٹے موٹے تو وہی بات ہے نا کہ تیتر فرقے بنیں گے لیکن ایک ایک فرقے نہیں کیے جو پھر سو فرقہ ہے تو اسی لیے ہمیشہ سمجھے کہ وجہ کیا تھی وجہ ایک تو یا تو بدلیتی تھی یا پھر اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ بات صرف اتنا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تصویر ہو تحمید کر رہی ہے اور ہر درخت جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اب اس کا مانا یہ تو نہیں ہوتا کہ درخت بھی اسی طرح سجدہ کرے جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے اللہ کے بندے دنیا میں جانور ہیں تمہاری اردا اپنی ہے گدا کی اپنی ہے اونٹ کی اپنی ہے بکریوں کی اپنی ہے گائے کی اپنی ہے بھیڑوں کی اپنی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ سب کھاتے ہیں اس کا ہے یہ تھوڑا ہے کہ انسانوں کی طرح پراٹھے پکا کے کھاتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کس نے ترجمہ کر دیا تو اصل سجود کا معنی کیا ہوتا ہے اطاعت و خلو کہ جب ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دروازے میں سدے میں گر گئے تو معنی یہ ہے کہ مولا ہم تو تیرے اتنے آجز بندے ہیں کہ ہم تیرے آگے بالکل اپنی جو سب سے قیمتی چیز تھی اس کو بھی مٹی میں ڈال کے حاضر ہی کریں تیرے ہر حکم کے تعبے ہیں تو معنی یس جدا ہے کہ یہ جو, جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ بھی اس مقصد کے لیے جس کے لیے بنائی گئی ہیں اسی طرح چل رہی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے خضوع کے ساتھ بات کے ساتھ مجان ہے کہ ذرا برنا فرمانی کریں کہ سورج نکلنے میں دیر کر دیں چاند روشنی لینے میں دیر کر دیں چارے چمکنے میں دیر کر دیں زمین اپنے قرار کو چھوڑ بیٹھے لب نہار کا نظام جو ہے جب چاہے تھم جائے اور جب چاہے چل پڑے نہیں سب وہ سب ان کا اللہ کے عین حکم کے مطابق فرما برداری کرنا جو ہے اسی کا والا سجرا ہے یہ مان نہیں ہے کہ ہماری طرح جا کے ہاتھ باندھیں گے پھر سجدے میں گریں گے اور بات علماء نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ یش کا معنی یہ ہے کہ جیسے اب درخت ہیں اس کا سجدہ ہے کھیت ہے کیوں کہتے ہیں اس کے سائے دیکھو کبھی ادھر ڈھل رہے ہیں کبھی ادھر چل رہے ہیں تو یہ دفیہ لوہ نے تو یہ جوکنا ہے بدلنا ہے یہی سجدہ جو اللہ کے آگے وہ سج اور بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا اور نے کہا یاد رکھو ایک عبادت حالی ہوتی ہے اور ایک عبادت یا تصویر قالی ہوتی ہے ایک تصویر تو قالی ہے کہ ہم کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم یہ تصویر قالی ہے ہم کہہ رہے ہیں اور ایک حالی کیا مانا کہ ہر چیز دلالت کر رہی ہے اپنے وفیقل وفی اس کو جیسے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا کہتے ہیں ہر باغ تیری تصویر ہی پڑھ رہے ہیں اور ہر گنچا کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا کہ جو بھی گنجا چٹک رہا ہے اور جو بھی کلی پھول بن رہی ہے اور جو بھی ہوائیں چل رہی ہیں سب تیرا ذکر ہے تیرا نام ہے تیری تاط ہے تیری فرما برداری اس کا معنی یہ ہوتا ہے یقان یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہماری طرح جا کے سجا کریں ہر چیز کا سجدہ بھی اپنا ہر چیز کی اطاعت بھی اپنی ہر چیز کی عبادت بھی اپنی اور ہر چیز کا فرمبرداری کرنے کا انداز بھی اپنا تصبیح بھی اپنی ہے یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو درختوں سے تو اب میں عرض اب میں اس کا بات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ اگر غور کرو تو ہر چیز آپ کو عبادت پہ نظر آتی ہے انہوں نے کہا کہ پہاڑوں پہ ایسے معلوم ہوتا ہے ملوم ہوتا ہے جیسے جی افطایات میں بیٹھے انہوں نے کہا درختوں پہ نظر ڈالو تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہمیں کھڑے ہیں ان نے کہا بال جانوروں پہ نظر ڈالو تو مولوم ہوگا چار پاؤں ہیں لیکن رکوع کی کیفیت میں چل رہے ہیں اور بال جانوروں پہ نظر ڈالو تو ملوم ہوگا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور زمین پہ پڑے پڑے چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر پہاڑ ہر دباس ہر جاندار ہر احمد کسی نہ کسی حالت میں ایک عبادت کی کیفیت لیے ہوئے ہے یہ شان اللہ نے انسان کو بخشی ہے کہ وہ ساری مخلوق میں جو کیفیات ہے مختلف ہیں اللہ نے بندے کو جمع کر کے عبادات میں دے دی ہیں کہ تیرے اندر قیام بھی ہے تیرا رقو بھی ہے تیرا سجود بھی ہے بہت بھی ہے خود بھی, بھی ہے اور تیرا پڑھنا بھی ہے تیرا دعا بھی ہے تیرا سلاد بھی ہے تیرا درود بھی ہے سے مانگنا بھی ہے تو ساری عبادات کے جتنے قسمیں تھیں جمع کر کے اللہ نے بندے کو دے دیجیوں کہ بندہ افضل تھا تو آپ اس کی عبادات جو ہیں وہ بھی افضل ہو جائے کہ اس کے اندر ساری کم کبھی وہ قیام میں ہے کبھی وہ رقو میں کبھی وہ سجود میں ہے کبھی وہ کادا میں ہے کبھی وہ تشہد پڑھ رہا ہے کبھی فاتحہ پڑھ کے مانگ رہا ہے اور کبھی آخر میں درود باغ پڑھ رہا ہے کبھی اللہ کے نبی پہ سلام بھیج رہا ہے کبھی عباد اللہ صالحین پہ سلام بھیج رہا ہے اور ساری کے انتہا کے بعد اللہ ظلم ظلمت نفسی ظلمن کثیرن اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگ رہا ہے تو اسی لیے انسان جو ہے ہر لحاظ سے اس کی عبادت جو ہے جامع ہے تو جب عبادت جامع ہے اور معبود ہے اللہ اللہ تو اب ہمیں سمجھ کے آیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے مسئلہ جو ہے دارا ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ اللہ محبود بکن کوئی معبود برحق نہیں اللہ مگر اللہ تو اب جب معبود برحق وہ ہے تو عبادت اسی اسی لیے ہم کہیں اقرار کرتے ہیں اہ کا نابود صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو نے بندوں کو پیدا کیا فرمایا وما اللہ میرا اللہ فرشتے تو لری ہے فرمایا عباد ال وہ بھی میرے ابد ہیں عباد ہیں وہ بھی میرے بندے ہیں بندگی بجا لانے والے اس لیے اب آپ نے سب کا گروس میں کیا پڑھ لیا کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ عبادت قولی ہے عبادت پھیلی ہے عبادت مالی ہے عبادت بدلی ہے عبادت مشترکہ مابین عبا المال و بدر ہے سب خالص اللہ کے اسی میں ہمارا تھا کہ عبادت مالی اللہ کے لیے کیا مانا جیسے سکات ہے جیسے صدقات جیسے ندر ہے جیسے نیاز ہے جس کو ہم کہتے ہیں منت ہے منوتیاں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خالص کیوں کی عبادت مالیہ کی قسم تو عبادت مالی کس کے لیے ہوگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اب اسی میں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو منت مانی ہے اب دیکھیں ایک منت تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے بی بھی عمرات عمران نے منت مانی تھی انی نظر تو لگا بھی بدری محرم میرا اللہ جو میرے بد میں ہے تیرے نام پہ آزاد کر یہ منت ہے جائز قرآن آج آپ بھی اگر کوئی منت مانتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ منت ماننا ضروری نہیں ہوتا یعنی اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ ہم منتیں مانا کریں تو ایک لوگوں میں رواج بڑھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر میں جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ تو ہو جاتا ہے لیکن منت ماننے سے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کا کچھ مال نکل جاتا ہے جو کبھی خیرات نہ کرے نا منت مان بیٹھے وہ تو کرے گا بے چارہ گیا ہے کہ اگر میری ترقی ہو گئی تو میں جناب ایک سو ریال کی خیرات خالص سے اللہ کے لیے کروں گا تو یہ منت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ جائے لیکن جب یہی منت کسی غیر کے نام پہ کرے گا تو شرک ہو جائے اسی لیے کہ تمام فوکا اس پہ متفق ہیں کہ ان نظر عبادت کہ منت ماننا جو ہے وہ عبادت ہے بلا جیر اللہ ابدا اور اللہ کے سوا کسی غیر کی منت نہیں مانی اب اسی طرح اگر آپ نے کوئی جیت خیرات کی اور آپ نے کہا کہ جناب منت تو نہیں مانی لیکن آپ نے خیرات کر دی کبھی گائے جی پہ کر دی کوئی بکری جی پہ کر دی کوئی دمبا جی پہ کر دی کوئی دسری آل ایک, ایک ریال کر کے دے دیے کی روٹی دی اور ایک ایک روٹی کر کے نے تقسیم کر دی کھجور لی ایک ایک کھجور کر کے آپ نے تقسیم کر, کر, کر دی لیکن دل میں مقصد یہ ہے کہ مولا یہ خیرات تو میں کروکے ہائیں خالص دی کیونکہ خیرات عبادت ہے صدقات عبادت ہے صدقہ فتر دینا عبادت ہے عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا عبادت ہے زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے تو جب ہم اللہ کے لیے دیں گے تو یہ تو ہے عبادت اور خالص ہے اگر اس میں ذرا سا بھی غیر اللہ کا خیال آگیا تو پھر حرام ہو جائے گی اور چر کو اسی لیے آپ دیکھیں گے ترق مختار ایک بڑی معروف کتابیں این پی او کی اور ابائے احراف کی ایک معروف ترین کتاب ہے رحمتہ اللہ علیہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں کسی قبر پہ جا کے دیا جلاتے ہیں یا قبروں کے دیے میں ریت یعنی تیل ڈالتے ہیں یا کسی قبر پہ جا کے شمع جلاتے ہیں یا کسی قبر پہ جا کے روشنیاں کرتے ہیں یا کسی قبر پہ جا کے کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں اللہ ذرائع اولیا یعنی اولیاء اللہ کی قبور پر تو نے فرمایا کہ, کہ تمام کے باطل و حرام ان بل اجماع کے تمام بھوتہا کے نزدیک باطب ہے اور حرام ہے جو کہ غیر اللہ کے نہیں اثر اسی لیے اللہ تبارک و تعال نے قرآن میں بھی واضح کر دیا کہ وبا اہلب ہی لے گئے اب اگر کوئی آدمی یہ کہے جیسے کہ, کہ جی ہم نے تو خیر اللہ کے نام پہ نہیں ہم نے تو بس اللہ ہی اللہ حکمر پڑھ کے صرف کیا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی نے اپنی چیز کو منسوب کر دیا کہ بھائی اتنا غلہ رہنے دو یہ تو ہمارے حضرت کے لنگر کے لیے ہے اتنا فلاں جانور رہنے دو یہ میں حضرت کی بازار پہ جا کے ہی کروں گا وہی وہ خیرات کروں گا وہی وہ لنگر پکاؤں گا تو جب غیر کی اس میں شراکت کا لفظ آ گیا اب لاکھ بس ولا پڑتے رہے والا کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے تو ان سارے خلاصے کے بعد آپ قربانی ہیں. اب قربانی ہے آپ دیکھیں نا مثلا بہت سارے لوگ ہیں وہ اگر حج میں آئیں اپنی بکریاں اپنے ملک دیں تو بڑا مشکل نہیں آسان بات ہے آپ ایک تری فون کر دیجیے فون کر دیا میری حج کی بکری فلاں تاریخ میں کر دو اچھا سی پہ بھی ہو جائے گی لوگوں کو گوشت بھی مل جائے گا آسانی بھی ہوگی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور ہر حج کے لیے سستا بھی ہوگا کیونکہ مثلا یہاں تین سو روپے بھی اگر دے یا تین سو ستر یا پچہتر ریال میں دے تو لازمی بات ہے اس کی اپنی کرنسی کو دیکھنا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں میں تو حج کی بکری جو ہے دمے کان ہے دمے شکر ہے دمے تبدو ہے وہ ہر حال میں اس وقت تک قبول ہی نہیں کروں گا جب تک یہ اپنے مقام پہ نہ پہنچے پتی اب لوگوں لادی اپنی جگہ پہ, پہ, پہ پہنچاؤ اور وہ جگہ کیا ہے ہادی بالغل کا بادنا کے حرم میں اس میں بھی بعض دشمنان دین جو ہے نا بڑے بڑے شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں کا دماغ خراب ہے ہر سال اوسطاً مثلاً دس لاکھ آدمی بھی حج پہ آئے ہو سکتا ہے بیسو ہو سکتا ہے پندرہ لاکھ اللہ عالم یعنی بتاؤ اس لاکھ آدمی لاکھ آدمی بھی آئے اور اس میں مثال کے طور پہ آٹھ لاکھ آدمی قربانی کرے وہ کہتے ہیں جناب دیکھو مسلمانوں کی عقل کہ آٹھ لاکھ قربانی اور ایک قربانی اوسطن دو سو ریال یا ڈھائی سو ریال کی بھی لگا لو اتنا بڑا پیسہ جو ہے اس کو ضائع کر دینا اور وہ گوشت جناب کون کھاتا ہے ضائع ہو جاتا کہتے ہیں دیکھو جی کہتے پہ وہ قوپی کی بات اس کے بجائے اگر اس پیسے کو وہ کسی رفاہی کاموں میں خرچ کر دیتے سب سے پہلی بات یہ سوچیں کہ جو قوم سگریٹ میں اربوں ڈالر اڑا دیتی ہو اس کو اسلام کی قربانی سے کیا تکلیف ہے جو لوگ ارب ڈالر کے صرف سگریٹ پی جاتے ہوں یعنی میں کل پڑھ رہا تھا مصر کے بارے میں اخبار میں تھا کہ چالیس ارب کے چالیس ارب جنی مصری کی ایک سال میں ڈھوے میں اڑا دیا سگریٹ پی کے ایک ملک اب اسی طرح پورے عالم کا حساب لگا لیں کہ پورے ورلڈ میں ایک دن میں سگریٹ پہ کتنا اڑتا ہے جو لوگ ارب ہا ڈالر سگریٹ میں اڑا دیتے ہوں جو لوگ ارب ہا ڈالر کافی پینے پہ اڑا دیتے ہوں ارب ہا ڈالر چائے پینے پہ اڑا دیتے ہوں ارب ہا ڈالر ویپسی پینے پہ اڑا دیتے ہوں ان کے بغیر حالانکہ بندہ زندہ رہتا ہے اور بہتر زندہ رہتا ہے جب تک یہ بلائے نہیں تھی اور آدمی چیت رہا رہتا تو اس کی تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی مسلمانوں کی سال کے بعد ایک قربانی ہوتی اس کی کیوں تکلیف ہو گئی آخر تو معلوم ہوا کہ ہم دردی مقصود نہیں صرف اعتراض ڈھونڈنا مقصود ہم دردی مقصود نہیں اسلام کے ساتھ رعایت مقصود نہیں مسلمانوں کے لیے رفاہی کام کرانا مقصود نہیں ہے جبکہ اگلے دن میں پڑھا تھا کہ ایک چڑیا گھر میں ایک شیر ہے تو وہ شیر جو ہے وہ اندھا ہو گیا یا کانا ہو گیا اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تو اس کے لیے جناب یورپ سے اسپیشل ڈاکٹر حیوانات کے آ رہے ہیں جو اس کا آپریشن کریں گے کہ جناب اس کی آنکھ خراب ایک, زراف... ایک زرافہ کی ٹانگ خراب ہو گئی ہے تو انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے حیوانات کے آرتوپیڈک سرجن منگوائے کہ اس کی ٹانگ ٹھیک کرو یعنی جانور کی ٹانگ اور آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے دیکھو ہمدردی کا کتنا ڈھول ہے اور بندے کتنا مار رہے ہیں روز کے کوئی منطق ہے کوئی عقل ہے یعنی آپ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جاتے ہوئے چیوٹی سے تو ڈر کے کھڑا ہو جائے وہ خیال کرنا بھائی چیوٹی پاؤں کے نیچے آ جائے گی تو جناب چیوٹیاں چیوٹیاں ہو جی ہرم شریف جا رہا تھا وہ خیال کرنا گندم پاؤں کے نیچے نہ آ جائے اس سے تو وہ بڑا ڈر رہا ہے لیکن حضور کی سنت ختم ہے نماز ختم ہے عبادات ختم ہے اللہ کے احکام ختم ہیں تو یہ آخر کون سا دین ہے بقور اکبر الہ آبادی کے کہ خلاف شرح کبھی شیخ تھوکتا نہیں لیکن اندھیرے اجالے میں چوکتا نہیں تھوک ڈالنے میں تو خیال کرتے ہیں کعبے کی طرف نہ درف کابے کی نہیں اچھا وہ ایک آدمی گیا نا کسی کے پاس مہمان ہو سونے لگا تو جب اس بیچارے مہمان تھا اس کو کیا پتا وہ چار پائی ڈالنے کا ہو سکا بڑے بے وقوف آ رہی تو کہا بھائی شریف اب پاؤں کر رہے ہو کہا جی مجھے تو پتہ نہیں میں اسا ہوں اس نے جناب فوراً چار پائی یار بڑے ہم کو ادھر مدینہ شریف ہے اب اس نے بالکل الٹ اس نے کہا بڑے بے وقوف ہو یار بغداد شریف ہے پیرانے پیر کا شہر ہے نے کہا سیدھی بات کرو کہ مجھے سونے نہیں دیتی وہ چلا جاؤں گا آخر ہر طرف کچھ نہ کچھ کوش تو ہوگا تو سیدھی بات کر دو کہ بھائی مجھے آپ کے رہنے پہ احترام تو سیدھی بات کر دو کہ ہمیں دراصل اسلام سے دشمنی ہے قربانی کے پیسوں سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں اصل بات یہ دیکھیں کہ کیا اسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ قربانی کر کے ہم ضائع کرتے ہیں گوشت پھینک دیں اگر تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے پھر تو اسلام پہ اعتراض کرو اسلام نے تو بلکہ حکم اسے بھی یہ دیا تھا کہ وہ غریب لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ان کو بھی نصیب مل جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان مرکب ہے دو چیزوں سے ایک روح سے اور ایک بدن سے آپ پیسے خرچ کرتے رہیں خیرات کرتے رہیں خراج کرتے رہیں, خراد کرتے رہیں لیکن آپ نے اپنے روح کے بدلے میں کیا خیرات کیا ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ کم از کم سال میں ایک قربانی ہو جائے ازہ ہو جائے حج پہ آ جائے تو حدی ہو جائے تاکہ اس کی قربانی جیسے بدن اور روح کی طرف دونوں طرف سے ہو جائے اور یہ قربانی اے وز تھی حضرت اسماعیل کا تو حضرت اسماعیل بھی روح اور بدن تھے تو ان کے بدلے میں جب تک ہم قربانی ریبئی نہیں کریں گے پیسوں سے تو ادا نہیں ہوگی باقی یہ اس کا ضائع کرنا یہ تو ہماری بے حقوقی ہے اسلام کا کیا بنا اب الحمدللہ للہ آپ نے دیکھا نہیں حکومت نے اچھا انتظام کر دیا ہے کہ فوراً ہوائی جہازوں پہ دوسرے ملکوں کو غریب ملکوں کو گوشت بھیجا جا رہا ہے تقسیم کیا جا رہا ہے اور ہر سال پلاٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ اللہ کہ ایک ایک بکری بھی رائے بھی ہوگی تو بہرحال اس لیے یہ اعتراضات جو ہوتے ہیں بالکل بچگانہ ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑا ہے اللہ کے بندے اگر اب ثواب دینا ہی مقصود ہے تو اپنے وطن میں ذبے کر دو اپنے گھر میں ذبے کر دو خیرات بکا کے تقسیم کر دو جب تم لے کے مزار پہ آستان پہ جا رہے ہو تو مگر تم اللہ تم اللہ کی اس عبادت میں شرک کر رہے ہو کہ جیسے وہ بکری بغیر حرم کے ادا نہیں ہوتی تمہاری بکری بھی بغیر مزار کے ادا نہیں ہوتی اسی کا نام شرک ہے کہ عبادت بالی میں تم نے شرک کر اچھا اسی طرح یہ تھا کہ جانور ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے جی میرے یہ جانور ہے نا جی یہ گائے ہے یہ جناب میرے پاس گھوڑا ہے یہ میرے پاس اونٹ ہے اس کا آدھا جو ہے نا وہ تو پیر کا اور آدھا میرا تو اب تو اس اللہ تبارک و رہا کہ اس چیز میں اور یہی کافر کرتے تھے کہ جب وہ اپنا مال لے آتے جانور لے کہتے ہاں بات یہ ہے بھئی یہ جو ہے نا یہ تو ہم اللہ کے لیے آدھا حصہ تو اللہ کے لیے اور آدھا حصہ جو ہے نا وہ جو ہمارے ہیں نا بابو آدھا ان کے لیے تاکہ دونوں راضی رہے نا یہ بھی تو ناراض نہ ہو جائیں اللہ میں ابھی ناراض نہ ہو جائیں اور یہ بات ایسی نہیں کہ جو کسی الفللہ میں ہو قرآن میں و اللہ مما ذرا من اللہ رسیبل رسیبن اللہ فرماتی ہے کہ کھیتیاں اللہ فرماتی ہے کہ مویشی جانوروں نے اس میں بھی اللہ کے ساتھ نصیب حصے رکھ دیے اور کہتے ہیں ہاضال شرکا ان یہ اللہ کے لیے ہیں اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے اور کہتے ہیں جو اللہ کا حصہ ہے اس کا فائدہ تو ہمارے شریکوں کو بتوں کو پہنچتا ہے اور جو ہمارے بتوں کا حصہ ہے اس کا اللہ کو فائدہ اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں نا اچھا اس کا من ہے تمہارے بتوں کو ضرورت ہے جب محتاج ہیں تو خدا کیسے ہو گئے جب عاجز ہیں ضرورت مند ہیں اچھا تمہارے سواب پہنچانے کے بھی محتاج ہیں کہ جا کے خیرات کرو ان کو سواب پہنچاؤ تو جب وہ تمہارے سواب پہنچانے کے محتاج ہیں تو تمہارے مشکل کو کہتے گئے تو اسی لیے یاد رکھیں کہ خلاصہ یہ نکلا کہ تمام عبادات کی قسم جو ہیں کیونکہ اس کو ہم جتنا تفصیل میں جائیں گے تفصیلیں تو ختم نہیں ہو سکتی خلاصہ یہ نکلا کہ ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو کیونکہ معبود برحق بھی اللہ ہے اسی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی کی عبادت کا ہر نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ کیا کا نابو صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے اسی بھی ای آ کا مقدم ہے قرآن میں آپ دیکھیں گے غور کریں گے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں آ کا تیری بھی نا نہ تیری ہی عبادت کرے گی یعنی کہ تیری بھی عبادت کریں گے اور, اور کسی بھی کیوں کریں گے نہ تیری ہی صرف تیری باتیں جب ہمیں سمجھ آ گئیں کہ بابود برحق اور الہ جو ہے وہ اللہ ہے تو اب ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں جہاں اللہ کے قرآن میں لفظ الہ ہوگا وہاں دو یا تین صفات میں سے کسی دو کا یا ایک کا ذکر ضرور ہوگا عطا کہ آپ کو بنا سمجھ جائے کہ الا کون ہے یہ ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں اور جب آپ قرآن کو پڑھیں گے نا تو پھر ذرا اس بات کو دماغ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ پھر آپ کو سمجھ آئے گا اور پھر جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پھر لطف آئے گا کلمہ پڑھنے کا کہ کلمے کا مقصد کیا ہے ورنہ تو ایسے زبانی کلامی پڑھنا تو ہر آدمی پڑھتا ہے ہمیشہ اصل بات یہی ہے کہ فالم النح اللہ تو اب یہ آپ سمجھیں کہ وہ صفتیں کیا ہوں گی جہاں الہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے سفتے علم اور علم میں کا ذکر ہوگا یہ بات دیر میں رکھیں گے پھر ان جب قرآن پڑھیں گے گھر میں بیٹھ کے کسی جگہ بیٹھ کے یا نماز میں سنیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو حلاوت بھی ہوگی اور قرآن کے معنی کے اندر آپ کو وہ اللہ کی جو فصاحت و بلاغت و لطافت ہے وہ بھی نصیب ہوگی اور توحید کی لطف بھی نصیب ہوگا اور اللہ کی محبت بھی بڑھے گی اور اللہ کا معنی بھی سمجھ جائے گا کہ جہاں جہاں قرآن میں لفظ اللہ ہوگا وہاں صفت علم ہوگی علم کامل علم مہی علم خیر اور دوسری شبت کیا ہوگی مختار کل کہ ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا کون ہے وہی قلعہ اور تیسری چیز کیا ہوگی کہ قدرت کاملہ یاد رکھ لیں ہمیشہ علم کامل قدرت کامل ورنہ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے علم تو اللہ پاک نے ہر چیز کو دیا ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ مرغے کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے جیسے کپاس کے گولے ہوتے ہیں وہ بھی بلی کو دیکھنا فوراً ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں اس علم تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے نا کہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری پناہ جو ہے یہ ماں ہے اسی کے پروں کے نیچے چھپیں گے تو ہماری حفاظت کریں گی اسی طرح آپ دیکھ لیں ایک سو گائے باندھ دیں ان کا ایک بچڑا الگ باندھ دیں اور پھر پچھڑے کو چھوڑے سب اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں دوسرے کے پاس نہیں جاتے اتنا علم تو اللہ نے اس کو بھی دیا آپ ایک پرندے کا گھونسلہ دیکھتے ہیں آپ کے باغ میں یا کسی درخت میں آپ نے دیکھا ہے کہ پرندے کا گھونسلہ ہے وہ پرندہ صبح